بس رحمن ورحمۃ اللہ الحمد اللہ و رحم الحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغبی حضرت سکنے عماس موجود تمام خالن گرم اور تمام سامین کو جو ہے محسن اقبال سلام سلامت کرتے ہیں فکر الحمد سلسلے دراصل باب و سلات نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ پیج نمبر سیونٹی فور چوہتر نمبر صدر نمبر ایک سے آج کا جمعہ کے بارے میں باقیہ جمعہ کا حکم بیان فرمانے اس سے پہلے جمعہ کے امام کی شرائط بیان ہوا اور اس میں جو ہے پہلے شرائط ہے کلی جو عام پائے جانے والی شرائط تھا پھر اس کے بعد اگر ولی مرشد ولی کامل ہو اور کے اعلیٰ مقامات پر اسکاشہ پر پہنچے ہوئے جیسے علیہ السلام کی طرف ایسے امام معصوم میں جائے تو نورون لا نور ہے تو فرمایا اس کا فرمت ہے وینیوجت اگر اس طرح کامالات مالات روحانی مرشد کامل ولی کامل اور ان روحانی مقامات سے حاصل شدہ امام نہ ملے تو فلاب الدہ لازمی ہے لابد یعنی اس کے سوا کوئی چہرہ نہیں لازمی من الخصہ اللّی امام جمعہ میں وہ صفاتیں ہونا کہ قانت کا شرائط و ارکان جو شرائط اور ارکان کے مانن ہے جو کہ شروع میں بیان فرمایا کہ وہ شرائط اور ارکان کے مانن جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مرد ہو آزاد ہو بالغ ہو عقل ہو اسلام ہو مسلمان ہو عادل ہو علم ہو تغواہ ہو شجاعت ہو سخاوت ہو امت محمدی میں سے سب سے بہترین نصب والے ہو, ہو سکے تو سادات نظام ہوں تو یہ صفحات شاثرین فرماتا کا شرائط والا ارکان فرماتا ل امامت کے لیے تو کم از کم ان صفات کا حامل ایک امام ہونا چاہیے وہ علم یوجاد اگر جو ہے ان شرائط کا حامل بھی امام نہ مل جائے تو کیا جمعہ چھٹی ہوگا جمعہ چھٹی نہیں ہوگا بلکہ فلاح بد لازمی یقون مسلمان امام جمعہ ایک ایسا مسلمان شاذ ہو بہت آخری درجے پر آئے نیچے کہ لازمن مسلم نے منہ صلاح کہ وہ مسلمانوں کو نماز سے نہ روکتا ہو البتہ <تصفح> ہاں جی یقینی بات ہے اگر ایک شاد مسلمانوں مسلمانوں کو نماز سے روکتا ہو تو پھر امامت تو وہ کیسے کریں گے اس کے لیے امکان ہی نہیں ہے تو وہ یہاں کے ایک صالح مسلمان ہاں جی ایک صالح مسلمان جو نماز کو لوگوں کو امرمعروف نہیں منکر کر سکنے والا ایک عالم جو ہے کم سمجھے لوگوں کے لیے ہو جو یہ کامائ جمعہ کر سکے تو یہ نہ ایک تیمم تعمیر کی طرح ہے ہاں جی, کہ ایک ایک کم سے کم ایک سالے مسلمان جو لوگوں کو جمعہ جماعت کے ارکان پورا کر سکیں خطبا وغیرہ اور نمازیں ورنہ جو ہے اس کے لیے جتنا باشرائط امام مل جائے سادات نظام علماء سادات کے بزرگ سادات نظام مانیہ ہاں جی, سلسلہ صاحب کے پیرانے ترک یہ چیزیں ہو تو نور عالہ نور ہے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اشرف النصاب بھی ہو تو نورونال نور ہے ہلکہ جس میں میں نے آپ سے کہا تھا امریکہ میر صد علیہ حمدان اللہ علیہ نے مدد و قربہ میں ایک حدیث بحن فرمایا اس نام فرماتے ہیں اس قوم میں کوئی خیر نہیں جن میں مولا علیہ السلام کے علیہ السلام کے اولادوں میں سے کوئی امر معروف نئی منقر کرنے والا نہ ہو تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں جس قوم میں جو ہے جی اولاد علی اگر کسی قوم کے اندر ہے وہ امر معروف نعم کر رہے ہیں تو وہ لوگ خوش نشی لوگ ہیں ہاں جی تو الحمدللہ للہ ہماری اس وجہ سے بلتستان میں اکثر امام جمعہ جو ہے جن جن علاقوں میں سادات نظام ہیں وہ سادات ہی ہیں امام جمعہ ہاں جی لیکن کچھ جگہ جو بدبخ ہوا ہے سادات ہونے کے باوجود ان کو جمعہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں اور دوسرے عام عوام جو ہے وہ جمعہ پڑھاتے ہیں مولانا لوگ یہ جو ہے فقل کے سری حکم کے ہاں چلو اگر اس سائز میں کوئی ایسی بڑی خامی ہو جو امامت کے قابل نہ ہو تو الگ بات ہے ورنہ جب سعید عالم دین ہے باتا ہوا ہے پرہذگار ہے صرف نظریاتی اختلافات کو بیس بنا کر اس کے امامت کا نینہ دے اور وہ عام اللہ جا کے جو وہ بھی تھرڈ کلاس کے لوگ جا کے جنہوں نے کوئی صحیح معنیٰ دین پڑھا ہوئے نہیں ہے بس زبان درازے کرنا آتا ہے تو ان کو سادات نظام کو پیچھے کر کے نماز پڑھانا یہ سراسر فقہ کے خلاف ہے نگرانی ہمیں ان شریع احکامات کو زندہ کرنا چاہیے ہر علاقوں میں آگے سے علیہ رحمہ فرماتے ہیں واہ وا جو الجماعتوں اور جمعہ قائم کرنا واجف ہے فکل بلدین ہر شہر میں اوقاتن اور بسیوں میں گاؤں میں کہ یم کے نفی حرسلا جہاں نماز جماعت کا اقامہ کرنا ممکن ہے یم کر ممکن ہے ان اس شہر میں اس گاؤں میں بستی میں اصلاۃ وجماعت نماز جماعت قائم کرنا جہاں ممکن ہو وہاں جمعہ قائم کرنا بھی واجب ہے جہاں جمعہ جماعت قائم ہو سکتا ہو فتح بس فتح اب جمعے کے لیے جو ہے جماعت کتنے آدمی پر قائم ہوتی ہے جماعت دو آدمی ہو تو بھی جمع قائم ہو جاتی ہے تین آدمی ہو تو بھی جماعت قائم ہو جاتی ہے لیکن جمعے کے لیے کم سے کم آدمی کتنا ہونی چاہیے کم سے کم آدمی امام کو ملا کر تین نفر ہونی چاہیے باقی جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جمع جمعہ صحیح صرف دو آدمی کے لیے جمع نہیں ہوتے جمعہ لیکن کم از کم جو ہے تین آدمی ہو وہاں سے جمعہ شروع ہو جاتے جمعہ کے وجوب ان کے اوپر آ جاتے کسی گاؤں میں بستی میں اگر کہیں صرف ایک یا دو آدمی ہے تو پھر وہاں جا جمعہ قائم نہیں ہو سکتے کمز کم سے کم تعداد اس کی تین ہے تو فاتح آخر الجماعت تو جمعہ منعقد ہوتے فی اس بسی میں گاؤں میں شار میں بیائی دن قانون وہ جس مقدار میں بھی ہو کم از کم عدد یہ مسلاثن یا تین یہ کم از کم مقدار کو بیان کیا اور اکثر یا امام سے یا اس سے زیادہ مال امام امام کے ملا کر امام کے ملا کر تین یا تین سے زیادہ ہو یا خود امام ہو یا جو ہے امََ او نصب اور امام ہو یا وہ شخص جس کو امام نے نصب کیا ہے لی ایک گروہ کو امام جمعہ جماعت پڑھانے کے لیے ساسی فرماتی ہیں اس لیے اسے یہ سمجھ میں آراقی انواشی دنیا کا جو فارمولہ امام چومے کے لیے کہ وہ یا امام ہو یا امام سے کہنا یا امام معصوم ہے امام معصوم کے عادی موضوع میں ہمارے پیرانی پرانی درخت ہے ہمارے پاک سلسلے کی سلسلے صاحب کا یجن یجن اجازت یافتہ پیشو دین جو ہے وہ امام ہیں اور یا وہ خود ہو یا اس کے اجازت یافتہ امام ہو امام شما جو ہے تو اس عبارت کے تحت جو ہے ہمارے امام شما جو ہے نرباش دنیا کی پیر کا اجازت یافتہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ امام جمعہ جو ہے وہ اپنے جو بھی من میں آ جائیں الٹی سیدھی باتیں نرواش عقائد سے ہٹ کر نہ کریں یہی چیزیں ہیں آج اس شرط پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے ہاں جی نرواشی کرسیوں پر چڑھ کر جو بھی منہ میں آیا بولا ہاں جی جاہل ان پڑھ سب نے بولا جن کا کردار صحیح ہو غلط ہو سب نے امام بن کے بولنا شروع کیا اور اس وجہ سے آپ نے گندہ ہے اگر امام جمعہ نصب اور ازل پیر کے ہاتھوں میں ہو جس طرح یاقافر ماریں تو اس ری یقیناً جو آدمی جب تک دین کے راستے میں بول رہے ہیں جن کے صحیح تعلیمات نشر کریں نباش عقائد پھیلا رہے ہیں یہ پیر کے ساتھ چل اس وقت تو وہی معاملہ ہے ورنہ پیر کو اس کو اٹھانے کا تھاٹی ہوگا تو ہٹا دیں گے تو پھر جو لو صحیح لوگ ہیں وہی امامت کریں گے لو صحیح لوگوں کو رہنمائی کریں گے جو پیر کے ساتھ تھے اس سے مسئلہ جو ہے ایک وحدت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ آگے چل سکتا تھا ہاں اور ایک بہترین فارمولا ہے جو سیاست اللہ رحمٰ نے یہاں پر دیا ہے لیکن اس پر پہلے زمانوں میں ہمارے ہوتے تھے پیر ہر جگہ جمعہ امام جمعہ کرتے تھے بیچ میں ہمارے سارے نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے یہ فریضہ بھی جو ہے اس پر مکمل عمل نہ ہو بہت جگہوں پر پھر کے اجازت تھے ابھی بھی باپری اجازت دیتے ہیں جمعہ قائم کرنے کے لیے ہاں جی اور تو لیکن جو ہے جہاں اجازت اور یہ جی اجازت کا سلسلہ ابھی مزید پختہ ہونی چاہیے ہاں جی ہر صورت میں امام کو یا وہاں کے انجمن باپی سے اجازت لے لے یا امام خود باپی سے اجازت لے لے تاکہ جو ہے قوم مذہب ایک منظم طریقے سے مسئلہ کے جو پیریت کی سرپرستی میں آگے چلیں اور کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں اس کو وہاں سے ہٹا دیں اور باشی قوم کو غلط لوگوں کی غلط باتیں سننے نہ دیں جاہلوں کی جاہلانہ باتیں گمراہ کن باتیں سننے نہ دیں کیونکہ انسان کمزور ہے ہاں جی باہروں کی یہی غلط باتیں جو ہیں پھر وہ بار بار بولنے سے یہی سچ لگتا ہے عوام ہیں ان پڑھ ہیں لہذا ہماری یہ فقرے کی جو بنیادی اصول ہے کہ امام جمعہ جو ہے وہ واقع امام کی اجازت سے ہو ہاں جی تو امام معصوم ہے تو وہی امام معصوم کی اجازت سے نہیں ہے تو واقع پیرانی ترخت کی اجازت سے تاکہ ہمارا مذہب ایک نظم و نسخ کے ساتھ ہاں جی ایک اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے چلے تو یہ سلسلہ ہمارا ہونا چاہیے لہٰذا یہاں فرماتے ہیں عدد کے اعتبار سے اب مثلاثن یا تین ہو چاہیے اور اکثر یا تین سے زیادہ مال امام امام کو ملا کر خود امام او معماََ نصب الیا وہ امام وہ شان جس کو امام نے نصر کیا ہے لی جماعت ان ایک گروہ کو یعنی ایک جماعت کے لیے یعنی اس ایک جماعت سماعت یعنی جمع جماعت کے لیے ایک گروہ کے لیے امام جمع جماعت کی حیثیت سے نصر کیا اس امام کے ساتھ جو ملا کر تین یا تین سے زیادہ لوگ شاہری نے فرمایا من نصب و امام وہ شاع جس کے امام نے نصب کیا اس کو ملا کر تین نے تین زائد ہو امام کے نسب شدہ کا ذکر کیوں فرمایا امام کا معین کردہ امام کیونکہ کی فرمایا لیا نملہ یہ انصب کیونکہ وہ شاید جس کا امام نصب نہ کرے امام نے نسب نہیں کیا ہو لان اللہ یہ انصب المام ہو یم ممکن ہے یا کون فاسکن کہ وہ فاسق ہو غیر طاہرین وہ پاک نہ ہو اندر سے ہاں جی تو تو اس رمی فسلات و باطل تو وہ امامت کے قابل نہیں ہوگا اس کی نماز باطل ہوگی ہاں جی جب امام کی نماز باطل ہوگی تو وہی علمم نہ وہی تو بنیاد ہے بیس ہے ان کا نہ باطل اگر بنیادی باطل ہے کسی چیز کی پھل مبتا کا نہ تو اس کے اوپر جو عمارت خرید کی جاتی ہے وہ بطل کا اولا باطل ہے تو مبتا نلیہ سے ملا جو ہے مامومین کی نماز سے باقی عوام کی نماز سے جب امام اس امامت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا وہ امام جماعت پڑھیں گے تو جماعت باطل ہو گیا تو امام کے باطل ہو گیا تو مامومین کا باطل ہو گیا امام میں جب شرائط نہیں ہے تو اس کی نماز غلط ہو گئی تو کی غلط ہو جائیں گی جو ہے ہمیں اس امام کا سب شدہ ہونا جو ہے ہمارے فقر کی روشنی میں تو امام معصوم ہے تو امام معصوم ہی کا ہے نہیں تو واقعی پیرانی ترخت کا یا پیر خود جو جمع امام جمعہ اس علاقے میں یا پیر کا سب شدہ ہے امام ہو یہاں جاپ نے ہمایہ کیونکہ کہا یہ کیونکہ یا کون فاسقاً پھانسی ہے یا کردار میں صحیح نہیں ہے یا عقائد صحیح نہیں دونوں پھانسی میں آ جاتا ہے امن کی روشنی میں لیکن جو دوسرے مسالے کے عقائد کو ہمارے عوام کو پہنچا دیتے ہیں وہ ہمارے امامت کے قائل نہیں یہ تو ہے جو حلال حلام جائز ناجائز کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں ہن ہاں جی اپنے خطوط میں جو ہے الزام تراشی بہتان تراش کی سوا کسی پر توہمت ڈالنے کے سوا کچھ نہیں تو یہ لوگ یقیناً فاسق ہے اور وہ امامت کے قابل یقینی ہوتی ہے ہیں یہ امامت کے رولخ ہیں جن کے زبان پاک ہو جن کے دل پاک ہو ان کے ایمان میں سچے ہوں وہ مسہب و ملت کے ساتھ مخلص ہو وہ کسی غرب بندی کو دین بنا کر پیش نہ کرتا ہو وہ دین کو دین سمجھ کر دین کی خدمت کرتا ہو اور دین ہی کو دوام اور اس سے کام دینا چاہتا ہو تو وہ لگی امامت کے خیال ہے جو ظاہر میں بھی صاف ہے باطن میں بھی صاف ہے صرف اور صرف پاک مسئلہ کے آویالی چاہتے ہیں بقا دوام اس سے مراد چاہتے ہیں اور عوام کی صحیح دین کے تعلیمات شریعت مطالعہ کی, کی روشنی میں عوام کی صحیح تربیت چاہتے ہیں وہی لوگ امامت کے قابل ہے تو آگے شہست علیہ الرحم فرماتے ہیں چونکہ اگر امام جو فاسق و وغیرہ تو آرین پاک نہ ہو، فصلات و باطن اس کی نماز باطل ہے وہی المبنا اور امام تو بنیاد ہے ان کان باتل اگر وہ باطل ہو پھل تو امام تو جس پر جو ہیں مبتنا یعنی عوام کی نماز جس عمارت جس بنیاد پر جو عمارت خرچی جاتی ہے وہ کان باطل وہ ہو باطل ہوگا یعنی امام مومن کی نماز بھی جب امام کی نماز باطل ہوگا وہ فاسق ہوگا وہ غیر طاہر ہوگا اس کی نماز امامت کی حیثیت سے باطل تو ان لوگوں کو اس کے پیچھے جو نماز پڑا وہ بھی باطل وہ کا نظمتیں اور میری یہ بات حق ہے کہاں حق میری یہ بات حق ہے سچ ہے وہ لم تطیب ترتیب پسند نہ جائے میری یہ بات خواتل الفصقیہ فاسق لوگوں کی مزاج کو ان کی خاطر ان کے مزاج کو پسند نہ بھی آ جائیں ترتیب تو لیکن جو ہے یہ بات حق ہے امام کا نصب شدہ نہیں ہوگا تو وہ یا فاسق ہو سکتا ہے یا غیر طاہر ہو سکتے ہے اور وہ امامت کے اہل نہیں ہیں خصن امام جمعہ کے لیے اب اس کے امامت کے نااہل آدمی جو ہے جو شرائط نہیں پائے جاتے وہ امامت کریں گے اس کی نماز بات التوام کی نماز باتِلہذا امام کو شاست کے لیے یہاں فرمائے امام کے اجازت سے ہونے چاہیے تو یا نائب امام کے اجازت یا, یا تو ہمارے اب معصوم میں تو جس جی اجازت سے امام معصوم کے موجی میں وقت کے پیران طریقہ منشدہ نحک سے زر کے ان کی اجازت سے ہمارے امام جمعہ کا نصب شدہ ہونا شکیقی سوارت سے صاف سے پر واضح ہے اور یقیناً اسی میں ہی ہمارے قوم مذہب کے اتحاد ہے وہ عدت ہے اور ذہنی طور پر عوام میں پر زندگی نہیں پائے جاتے کیونکہ پیر کے پاس پاور رہے گا تو قوم ایک قوت کے ساتھ وحدت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ذہنی ہمانگی کے ساتھ آگے چلے گا ورنہ ہر کوئی امام جمعہ اپنی مرضی سے بن جائیں اور ہر علاقے میں رہنے والوں اپنی مرضی سے اپنے پسند کے ساز کچھ چاہ امام بنا دیں تو وہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جائیں ہاں جی اور تو پھر جو قوم یقیناً فراغندہ ہو جائے گا اسی اصول اس کو پراگندگی سے بچانے کے لیے وحدت کو طویل بچانے کے لیے پہنچانے کے لیے عمل عبادت صحیح ہونے کے لیے آپ نے یہ شرط فرمایا آگے فرمتیں جمعے کی شرط میں سیگمین ہے دارالحکامتی ہاں جی کسی شہر میں گاؤں میں رہنے والا ہونا چاہیے گاؤں ہو جس میں لوگ رہتا ہوں بستی جی و بلدان جیسے شہروں میں خوراک دیہاتوں میں ہاں ایسے جگہ میں رہنے والے لوگوں پر جمعہ واجب ہے سفر کرتے رہنے والوں پر نہیں. فلا تجب واجب نہیں ہے اس لیے واجب نہیں ہے جمعہ اللہ نے وہ لوگ جو کوشش کرتے رہتے ہیں امن القیہ میں خانہ بدوش لوگ ولاشہ میں صحرا نشین لوگ جو ایک جگہ پر نہیں رہتے ہیں. وہ مل جن وہ لوگ یہ انتقلوں منتقل من ایک گاؤں سے علاقہ دیتے ہیں ایک گاؤں میں جیسے بلتستان جے جی کراچی میں آتے ہیں کراچی سے جی بلتستان میں موسم جات دونوں جگہوں اس کے گھر ہے وہاں آبادی ہے دیہات گاؤں ہیں ذات آبلیتیں وہاں مکانات تھے وہ بہو اور کمرے لل ہر گرمی کے لیے اول برد یا سدی کے لیے سفر کرتے ہیں تو پھر مدت صنعتین سال میں ملتاً ایک دفعہ اور یا دو دفعہ تو ایسے سفر کرنے والوں کے لیے جو سال میں کچھ پانچ چھ مہینے ادھر رہتے ہیں پانچ چھ مہینے ادھر رہتے ہیں ان سے لاسکان جمعہ ان سے جمعہ ساختیں نہیں ہوتی ہے ان کو تو جمعہ میں ان جمع پر جمعہ واجب ہے لیکن جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں جیسے خانہ بدوس لوگ ان پر جمعہ واجب نہیں ہیں باقی جو ایک جگہ پر رہتے ہیں ہمیں چند مہینے ادھر چند مہینے ادھر رہتے ہیں ان پر جمع واجب ہے انہی انہیں کالماثت آج کے در سے ختم ہوتے ہیں اللہ و صاحب کو سلام علیکم